جوہر ال کا حوالہ دیا جوہر کا حوالہ دیا یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ مشہور ہے پتا نہیں ہے وہ کیا ہے وہ مراد رکھے گا لاسی ہاتم ہے اور امام ہاتم امام ابن کے پاس پہلے والا اور جس ماردینی کا جس جوہر ندی کا تو نے حوالہ دیا سفا تہتر بھی تمہارے امام ماردینی کا کون ہے کہ جو ہو نا کتاب کا تبھی کا بھائی مجبور کی قلعہ جو ہے جس کا یہ قوم ہے قیلا یہ کہا گیا ہے کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا نہیں کیلا ہے اور ادھر کہا گیا ہے خود کہہ کتر گیا معلوم ہو تمہیں بھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے کیا ہوتے نہ کرو کہ میں حدیث نہیں ہے میں نے بھی نہیں دیا جو بھی ان میں لوگوں میں سے ہے جس کی حجت سے کا بھی مان لو سارے بھی مان لو تو حجت پھر بھی نہیں ہے پھر بھی جیسے محمد کے بارے میں تم نے کہا تھا حالانکہ تمہارے بڑے محمد بگلا اسی طرح کا ہی کے بعد کیا چیز بات یہ رہے گی نہیں ہے کئی ایسے رابی ہے سیکھا ہونے کے باوجود بھی ان کی روایت حجت نہیں ہے سیکا سارے ہم مان لیتے ہیں لیکن یہ ہجت اس کا حجت یہ حجت ہے پھر ہم مانیں گے لیکن پھر بھی یہ مالک مراد اور قرآن قرآن کے متعلق ہے سورہ فاتحہ کے متعلق نہیں ہے میں بار بار یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ قرآن کی طرف نشید کرتی کیوں لے آتے ہو تم مان بھی رہے ہو قرآن کا عرب ہے جب تک کوئی نہ پڑے اکیلا بھی صورت فاتحہ نہ پڑے اس کی نماز نہیں لکھے گا کیونکہ مزہ بھی یہ نہیں ہے باجب اگر چھوٹ جائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے اس لیے اگر فاطیہ کیلے سے بھی چھوٹ جائے اور امام سے بھی چھوٹ جائے مختلف تو ویسے ہی اس کے منہ میں گاڑی دا دیتا اللہ امام کے بارے میں بھی آیا ان شاء اللہ پچھلی دو رکاتوں میں اگر امام چاہے خاموش رہے اگر امام چاہے تو پڑھ یعنی اللہ اور یہ بھی کہ میں ان شاء کہ اگر قرآن پڑھنے کی بجائے وہ سب بات اللہ پڑھتا رہتا پیچھے لگا دو اسی کاموں کے اوپر پیچھے باقی کیا بس کیا یہ حمیثے جو پڑھ رہے ہو جس میں یہ ہے کہ نماز اس کے بغیر ہوتی ہی نہیں پڑھی ہے یا نہیں نبی باپ کے بغیر نماز نہیں مدر ہو جاتی ہے ہوتی؟ کی حدیثی مجھے کہتا کہ دیشنی مانتے بیسری مانتے میں فرانے حدیث مانتا ہے نا اکیلے کے لیے یہی لکھ کر دے دو نماز گندہ سورت فاتح نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی دس دس کر کے لکھ کر یہ شکست لیکن نہیں پتہ ہے کہ تکلیف ٹوٹے پٹا اتارنا پڑے گا تکلیف والا گلے سے کلا اتارنا پڑے گا جیسے انہوں نے کہا کہ یہ اپنے دعوے میں براہ امام کے خطرہ بھی موجود ہے امام ہے اور دیا امام حیثمی نے اس کتاب کا حوالہ انہوں نے دیا ہے امام حسمی نے اور اس کے باوجود یہ پھر بھی نہ مانے ان کا پلاس شریف حدیث پیش کی ہے اپنی لوگ میں یہ جو محمد میں نے کہا تھا کہ اس کا متن اور اس کی, <تصفح> کی سنعت <tgart> <aku wi> <tells> جو ہے بالکل بے این ہی کسی اور نے یہی سند یہی متن ذکر کیا ہو لاؤ محمد ابن نے جس طرح کہا ہے اور یہ جو روایت ہے اس میں اب میں خلاصہ کے طور پہ بات بتانا چاہتا ہوں یا یہاں کرتا جاؤں گا اس کی مختلف سند میں مختلف طریق ہیں کہیں عن من محمود عن انواد کہیں ہیں مقبول ان عن ناپے انوادا کہیں ہیں مقبول انوبادا ابن انو بادہ کہیں ہیں مقبول انو بادہ کہیں ہے مقبول ان مانود ان ابی نو انوادا یہ پانچ مختلف طرز کی سندیں ہیں تو اس کے اندر استراب ہے اسی طرح جو متن ہے متن ہے وہ ناپے اور بادہ <تصفح> اس میں پانچ قسم کے متن اس میں آ گے اور روایت کے الفاظ جو ہے وہ بھی آگے کہیں پر کیا آ رہا ہے کہیں پر کیا آ رہا ہے اتنا میں کہہ رہا ہوں نا آپ محمد کے لیے بالکل مطابق سڑک بھی وہی متن بھی وہی نہیں پیش کریں اور یہ میں پیش کرنے لگا ہوں کتاب القراب بہتی کتاب القراب بہتی اس کے اندر صفحہ ہے ایک سو پینتیس صفحہ 135 اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ربایت میں وجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبرانا ابو عبداللہ علیہ وسلم قرآن اکبرانا جعفر الخدری قرآن حدثا حسن بن علی بن شہدیب المامری قرآن حدثا احمد بن مقدام قرآن حدثا التفابیق قرآن حدثا ایو عمد الزوری عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عزاقر علیمہ وسلم فرما کیا تم چپ رہو امام جب پڑھے تم کیا رہو اب یہ رسول معاشم فرما دیو پڑھ کر دیتے باقی تو تمہیں حکم یہ ہے کہ تم نے چپ رہنا ہے تمہیں پڑھنے کی لیے تر نہیں ہے یہ اس کے ساتھ یہ ہے میرے پاس مسلم شریف اس کا سفا ہے ایک سو چھتر اس کے اندر امام مسلم نقل کرتے ہیں فرماتے کیا فرمایا ایک امام فائد کرا کرنے والا اور کس کو فاتحہ غیر مغضوب یہ غیر منضوب علیہ الم کی کرا کرنے والا ایک امام وہ کرے گا تم نے کیا کہنا ہے آمی آمی تم نے کیا کہنا ہے یہ مسلم شریف, مسلم شریف کی حدیث مسلم شریف کی پڑھنا ہے कारी कारी <laughs> اگر مفتوں نے بھی پڑھنا ہوتا تو رسول کیا فرماتے اور ایک بات اس نے کیا ہوا ہے ہاتم یہ بتائے گا آپ کہنے آپ نے بڑا تھا قرآن میں پکڑی میں میں نے بتایا تین ابھی تک وہ نہیں آیا تھا پتا لگے ہاں بالکل میں تو آ کے لے اتنا مان کے خاندار جی اتنا مان گئے رہو جیسا اپنے تارا میں رہو اپنے تارا تعزیب میں رہو اپنے پسند میں بولو پسند بولنے کی اجازت نہیں ہے اتنا اقرار کر دیا کہ باپ جداز پڑھ سکتا اور بات سمجھو میں نے پہلے کہا جو ہمارا مذہب بات سمجھو جو ہمارا مذہب ہے کہ امام کے لیے بھی فاتحہ کا پڑھنا واجب منفرد کے لیے بھی فاتحہ کا پڑھنا جو ہمارا مسلک ہے واجب جو ہمارا مسلک ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ لکھا تیار ہوں جب تک یہاں پر کہا تھا کہ مجبور کی روایت قبول <سؤال> نہیں دیتے ہم بھی کہتے ہیں سیتا یہ کیا ہے مجھول نہیں چنا بتایا کہ امام ابو حاکم راضی جو ہیں امام ابو حاکم راضی وہ فرماتے امام وہ کہتا اس کی حدیث کیا ہے صحیح اس کی حدیث کیا ہے صحیح نہیں بلے بلے جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہاتھوں دیکھ کہ ہاتھوں میں اگر کہا ہےقبول نہیں ابن کی روایت مقبول جو میں وہ تو سارا کیا مقبول ابھی سو اور صحیح ہو رہا ہے کون کہہ رہا ہے کیسا کہہ رہے ہیں جی کہہ اس رہے ہیں جی ہے نام سے کیا دو کڑے معاملے اکھا ہاں طور پر نکھی بات کروں کیڑا سن رہا ہے کڑے سان پر نہیں کر سن رہا ہے اپنا نام حوالے بنا ہے سن سے سر کے یہیں بیٹھو مارن دا ہے اپڑے اچھا نہیں وہ کہتے ہیں نہیں کلو احتراز کیا تھا اور اس کی سرحد کے اندر مقبول ہے ہی نہیں اور خون کا نام ہے ہی نہیں اللہ فرح ابن محمود ابن ربی آتا اور انہوں نے کہا کہ نا فرح ابن محمود جڑھانا کہ انہوں نے بھی جڑھانا ہے حالانکہ یہ دعوی ہے عبادہ ابن سامیت رسی اللہ حضرت شگیر نبی کرنی صلی اللہ حضرت صلی اللہ حضرت شگیر اور صحابی دہے شگیر اور یہ آپ نے کہا ہے لیسی نو یہ تباری جنہیں ش... جناب میں ہمارا میں نے حوالہ دیا تھا اس وقت یہ کہا تھا یہی میرے یہ اس سے پہلے تم چار حوالے سے پیش رکھتے ہو کہ, بھی, کہ یہ ان میں سے ہے جس کی حدیث و حجت نہیں ہے. میں نے کہا تھا صاحب کا ہونے کے باوجود پھر بھی بعض اوقات وہ راوی حجت نہیں کہ اس کی روایت حجت نہیں اس کی روایت حدیث نہیں میں نے مطالبہ کیا تھا کہ اب اس کا حجت ہونا ثابت کر کا ہونا میرے مانا تھا جو بات میں نے مطالبہ کیا تھا کہ اس کا حجت ہونا ثابت کر حدیث مجبور ہے یہ حدیث مقبول ہونے کے باوجود بھی حجت نہیں ہے اس نے پہلے مطالبہ کیا تھا کہ یہ بیان کرو کہ یہ اجتماعی ہے کیا میں نے کیا تھا کیا تھے کیسے کمپیٹر پہ دیکھ لیں یہ کس نے کہا وہی میری کتاب کیا تھا آئیے اور انہیں تھی. یہ حوالے کے طور پر کہتی ہے کہ مقبول امام ابن نے کہا کہا ہے اب معلوم ہو گیا کہ مقبول والی بھی میں یہ رابی بھی کیا ہے پانچ سننے ہیں اور پانچ وطن ہیں الفاظ مختلف ہے اس میں احتراب ہے مولی تجھے دیرا ہے تو قیامت تک کسی ایک امام کا قول دکھا دے کسی محدث نے اس کو مسترک کہا ہو جائے. اس میں احتراب ہے نہیں بنے گی نہ بنے بنے توادیب کے کے کے کی کی اللہ. اللہ. کا جی یہ, یہ دیکھ لیجئے نماز پڑی کر دی ابو روح نے لوگوں کو جماعت کرائی پر ہم اس کے پیچھے مرا کر اور ابادہ بن سامد عمر قرآن پڑھنے لگا ہے عمر قرآن وہ بلندہ بادشاہ فرا کر رہا ہے یہ عمر قرآن پڑھ رہے ہیں بادشاہ پڑھ رہے ہیں جب سلام پھرا تو میں نے کہا <س�میتو> <س�میتو> کرو تم قرآن میں نے کہا ہاں وہ امام زور سے پڑھ رہا تھا میں ایسا پڑھ رہا تھا کیوں اس لیے ہم یاد ہے کہ جب میں کرتا ہوں, کہ تم کرتے ہو؟ فنا کیا ایسا قرآن کیا معلوم ہو گیا کہ, کہ مناظر ہماری حدیث بھی یہی ہے کہ آپ مناظر حدیف نہ پڑھا کرو مغول محمد بھی کے. اب تو نو مانی مان دے تیرا مطالبہ میں نے پورا کر دیا اللہ کے فضر تو ہاں تو میرا مطالبہ پورا کر سوال کر چکا ہوں. پارچو ادھار ہے اور امام شامل ہے شکار پڑی ہے بل اپنی کو ثابت کر دیا ثابت کر دیا والی روایت پیش کی تھی تو اس کے بارے میں نے کہا یہ مقبول ہے وہ میں نے ثابت کر دیا ہے مقبول ہے حوالہ موجود اگر نہ ہو میں دکھانے کے لیے تیار باقی رہا یہ انہوں نے جب پیش کیا تو میں نے کہا تھا کہ ناپے مشغول ہے پہلی تحریر میں بھی اور اب یہ دوسری پیش دوسری میں بھی ناپے مشغول ہے یہ ہے میرے پاس نیزام اقدال نیزام اقدال سفا دو سو بیالیس سفا دو سو بیالیس ناپ یہ جنم متا سفا دو سو بیتاس اس کے اندر فرماتے ہیں یہ ایسا ہے کہ سوائے اس حدیثہ ملتا نہیں کوئی نہیں معروف نہیں مجھور مجھور ہے لا ہوا بھی اس کو خالی ہے حدیث کے علاوہ کہیں پہچانا نہیں جاتا جس کو پہچانا نہ جائے جہاں عرفان یا علم نہ ہو تو وہاں کیا ہوتی ہے جہالت ہوتی ہے نہ ہے کتاب بخاری میں نہ ہے ابن نہ پیش کر دوں گا کہ اس کا مجبور رابی کوئی بات ہو کر سکا اس کے کسی کی توثیق ثابت نہیں ہوتی آگے والی حدیث یہ کہتے ہیں کسی نے کہا ہو کسی نے حدیث اور ساتھ آگے جو میں نے مقبول پہ اپراض کیا تھا یہ میرے پاس ہے مردان اس کا صفحہ ہے ایک سو ستہتر ایک سو ستہتر میں نے یہ تھا مقبول متلس ہے متلس اور ہن کے ساتھ روایت کرا ہے اور متلس ہن کے ساتھ روایت کرے تو مقبول نہیں ہوتی صاحب میری مقبول ثابت کرنا یہ ہے میرے پاس دو سو چھیاسی جیل نمبر ہے تیئیس اس کے اندر وہ بھی یہی کہتے ہیں یہی جس میں یہ پیش کر رہے ہیں کبھی محمد نے کبھی آ رہا ہے کہ زیادہ واقعی لاپے مقبول یہ جو حدیث ہے نزدیک یہ حدیث کیا ہے مل کس کے نزدیک میرے نزدیک بے امور, بی امور بی اور اس کے ملن ہونے کی کئی اچھی وجوہات ہیں احمد وغیرہ من الائمہ اس کو امام احمد وغیرہ یہ یہی جو حدیث, ہے واما حضر حدیث نے غلطی کی اصل میں کیا تھا پشتبافا اصل میں حضرت بادہ کا موقوف تھا اس کو رسول پاک کا کول بنا دیا حالانکہ یہ رسول پاک کا کول نہیں ہے یہ امام ابن یہ سپا امام ابن یہ دو 286-287 اور جلد نمبر 23 ہے اچھا جی میں نے کہا ناپ مجہول اور اس کی حدیث کیا ہے الگ اور, اور میں نے کہا بلکل محمد جس طرح متن اس اسی طرح, طرح اس متن مطلب اس مطلب اس مطلب بھی ہو لاؤ کوئی کہیں بھی موجود نہیں ہے اور یہ بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث اچھا جی میں پیش رہا تھا مسلم شریف سے کہ رسول پاسم نے کیا فرمانا تھا اور یہ بخاری کی دوسری جد ہے میرے پاس اس کا سفا ہے رسول باپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام تو تم بھی کیا کہو آمین کا ہو. یہ آمین سے پہلے سورت فاتری پڑھی جاتی ہے یا کوئی اور یہ سورت فاتح پڑھنے والا ایک تاریخ ایک آلی آلی آلی یہ کون کہتے ہیں رسول پاک مول صاحب آپ غیر مقصوب عالیہ کی بات رس رسول, رسول پاک کا کہنے والا پڑھنے والا ایک تاریخ مختلفوں کو حکم ہے اسی طرح کوئی ڈی صحیح نہ ہو ح حدیث. حدیث فاتحہ تم تم فاتح فاتح نہ پڑھو کہ تمہاری نماز نہیں ہوگی اور اگلی صورت شروع کرتے تو پھر چپ ہو جائیں گا یہ کبھی صحیح ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں اور یہ میں مختلف کتنی حدیثیں پیش کر چکا ہوں میں نے بخاری شریف سے بار بار بار بار بار بار ہے اس کی اپنی کتاب اپنا کتاب کا رسالہ، یہ کتاب رسالہ کہ یہ جب, کہ جب اس میں کوئی ممکن اور لال غلط قسم کی حفیظ ہوتی ہے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں اور اسی طرح کی حفیظ ہوں یہ سب اس میں کوئی سات قسم کی لڑتی ہوتی ہے میں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں اور اس کا حدیث کو अर... موجود ہے صفا چونسٹھ پر کہ جو, جو, جو پڑھتا جو, جو نہیں پڑھتا نمازہ کیا تھا کہ حکم دیا گیا ہوئی ہو اور چیز نہ پڑھو جو نہیں پڑتا وہ نواز نہیں یہ مدافعت ہے نا اور ابھی بھی کہو صحیح to'ta, کہ کی سرد صحیح ہے اس کے ہے جب امام بیٹی نے کہہ دیا سیکھا ہے امام حبان نے سے بیان کر دیا ہے تو نافے کی جہازت بھی کہا ہو گئی دور ہو گئی نے خود کہا ہے نا جب کوئی محدت سے کیا کہہ دے تو وہ نہیں رہتا <سؤال> اب تیرے گھر کی کہانی ہے کہ تو نے بھی میں کو مجبور کہا کیا تھا اس کو سارے ثابت کیا ہے تو مان مانتے کہ یہ ناپے اور مقبول بھی ان کی بھی کیا ہے ایک بھی مطالبہ تھا تم میرے پیچھے کچھ نہ پڑھاتا سوائے سورت خادیا کے اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز ہے. یہ تینوں باتیں حدیث میں کیا ہے موجود ہیں اور کہا کہ حدیث میں کیا ہو صحیح ہو اسراد میں نے کیوں شرواتے ہو تم تم نے جو حصل کیا میں نے باتیں کیا سورت باتیا کا نام کیوں نہیں لیتے سری حدیث لو لاؤ اور جو مجمل ہوتی ہے وہ سری کے اوپر فیصلہ کون نہیں ہم نے جو پیش کی صحیح ہے یہاں یہ نہیں چلے گی منوانی آج تمہیں پتا چلے گا پانچ میں تم سے مطالبہ کر چکا ہوں اب تک تمہیں میرے پانچ تیرا ایک مطالبہ تھا میں نے الحمدہ <سؤال> نبی اکرم نے فرما دیا ایسا نہ کرنا اگر نماز ہو جایا کرتی کبھی نہ فرما کرے کبھی نہ فرماتے اور